بس اللہحیم الرحمہ صحمۃ الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک محل صفح الراشہ واٹسپ گروپ میں موجود تمام برآد الرم اور باقی تمام شامعین واٹسپ گروپس اور بادشاہ ایم اور ساتھی جو ہے خواتین کے جو بھی سامعین اور جتنے بھی سامعین ہیں ان سب کو شمسنے مچھلی ایک بار ہی سلامت کرتے ہیں الحمدللہ ہمارا کتاب عقائد نروا شاہ صفی القاضِ نروا شاہ صوالن جوابََََََََََََََََََََ جو بنداخير كى مختصر قاوش تھى جو نرباش عقائد کو سوال جواب صورت میں ميں مختصرن حضرات كانوں تک پہنچا رہا تھا تو یہ تینتيس درس میں آج تينتيسواں درس ہے اس میں جہنم پر اعتقاد رہنے کے مسئلہ ہے اور یہ اس کتاب کا ہمارا آخری درس ہوگا اور اسی درس کے ساتھ یہ کتاب اختتام کو پہنچتا ہے اور ان اس کے بعد ہم دوسرے موضوعات پر کام کریں گے انشاءاللہ تو یہ آج جو ہے اٹھائیس ستمبر دو ہزار کو ہمارا یہ درخت جو ہے اختتام کو پہنچا جبکہ جو ہے یہ کتاب کیا ہمارا شروع جو ہے شروع جو ہے ہمارا 20 اکتو بیس اکتوبر بیس مارچ 2018 کو شروع ہوا تھا ہاں جی بیس 18 دو فروری اٹھارہ مارچ ساری مارچ کو شروع ہوا یہ درس جو ہے اس کتاب چیک اور آج الحمدللہ 28 اٹھائیس ستمبر کو ہاں جی یہ اختتام کو پہنچا اور یہ اس کتاب کا آخری درس ہے میں سب سے واٹسپ گروپ انتظامیہ اور تمام سامنے واٹس ایپ ممبرس کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب نے ان درست کو سننے کی وجہ سے ہاں جی اس پر اچھے کامنٹس آتے رہنے وجہ سے یہ درست دینے کا مجھ میں احمد پیدا ہوا تو یہ آخری درس ہے اس کتاب کا دس نمبر تینتیس ہے باپ پندرہواں باپ ہیں جہنم پر ارتقاء رہنے کا مسئلہ ہے کیونکہ کل جنت کے موضوع ہاتھ جہنم کا موضوع اور یہ اس کتاب کا آخری موضوع ہے سوال نمبر چھیاسی ہے جہنم کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے تو شاشد محمد عرباس نے جہنم کے بارے میں جو جملات لکھا ہے وہ یہ ہے جواب جو ہے قرآن آیات کے تفصیلات کے مطابق جہنم کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ جہنم میں آگ کے شعلے سام بچھو تارکیاں طبیعت کو متلانے والی طبیعت کو پریشان کرنے والی اگتا دینے والی اور دردناک عذاب کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں ہیں جنت آسمانوں میں ہے اور جہنم زمین کی سب سے نچلی سطحوں میں موجود ہے جہاں ان کے اہل لوگ یعنی جہنمی لوگ جو ہے خواب کی طرح یعنی قیمت برپا ہونے تک مطلب یہ ہے جہاں ان کے اہل لوگ خواب کی طرح اس حیثیت سے کہ نیند جو کہ عالم خواب موت کی ہم پلہ اور ہم شکل ہے جو اقتصاوی جسم کے ساتھ پہنچیں گے القیامت میں ہاں جی ایک جسم جسم بھی ساتھ ہوں گے اور ساتھ ہی جسم کے ساتھ ساتھ ایک ہلکا پھلکا جسم کے ساتھ ساتھ روح تو یقیناً سات سزا تو اسے روخ کو ملنا جسم کے ذریعے سے تو جہنم میں پہنچیں گے اور جہنم ان کو طرح طرح کے عذابات او اٹھانا برداشت کرنا ہوگا سوال جو ہے لہٰذا یہ جہنم مس جہنم کوئی آرام دہ جگہ کوئی پرسکون جگہ کوئی ہاں اچھی جگہ نہیں ہے جانے گرامی وہاں کی کوئی بھی چیز انسان کو آلے فضاء نہ اللہ کے فضا نہ ہوں کے کھانے نہ ان کے پینے کی چیزیں نہ وہاں کے ماحول یعنی ہر طرح سے عذاب ہی عذاب تکلیف ہی تکلیف پریشانی ہی پریشانی اور تسلسل عذاب ہے قہر الہی کا مظہرِ جہنم وہاں جو فرشتے معمور ہیں وہ بھی اللہ کے غضب کے مظہر ہیں لہذا ان کی طرف سے ذرہ برابر رحم جہنمیوں پہ نہیں ہوتی ہے ہاں جی تو یہ بہت ہی تکلیف دہ جگہ ہے تو سوال نمبر اٹھاسی جو ہے جہنم کے انواع و اقسام عذابوں کے بارے میں چند قرآن آیات بھی ذکر کیجئے تاکہ مختلف عذابوں کے بارے میں ہمارے یقین میں اضافہ ہو جائے اور جہنم میں پہنچانے والے ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں جواب بہت ہی اچھی اور نیک خواہش ہے اگرچہ قرآن پاکمی اس موضوع پر بھی سینکڑوں آیات کرما ہیں لیکن چند آیات جو ہے میں نے آپ کو کل بھی بتایا قرآن پاکمی سب سے زیادہ آیات بہش جنت کے بارے میں جہنم کے بارے میں خود اللہ کے بارے میں اعتقادات کے بارے میں بہت زیادہ آیات ہیں علما فرماتے ہیں کم از ایک ہزار آیات قیامت اور قیامت سے متعلق بےحد جہنم سے متعلق آیات قرآن پاک میں موجود ہے تو اس میں پہلی آیات جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ ولاَََََََََ ترل مجرمین یوم دن مقرر سورہ ابراہیم آج نمبر انچاس فرماتے ہیں اور تم اس دن میں روز قیامت مجرموں کو دیکھ لوگے گے کس چیز میں غلو و زنجیر میں جھگڑے ہوئے دیکھو گے وہ ترآ دیکھیں گے مجرمین مجرموں کو یومجر قیامت کے دن مقرنی نف السفات باندھے ہوں گے غل زنجیر میں ہیں جس طرح دنیا میں مجرم کو پولیس لوگ پکڑ کے جیل لے جاتے ہیں جیل سے پکڑ کے لے جاتے ہیں جیل میں بہت وہ تھے جو جن کو صاحت عذاب ہوتی ہیں وہاں پر بھی ہاتھ پیر باندھ کے رکھتے ہیں تو وہی کیفیت تھے اور جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم کی آگ بھی غصے میں آ جاتے ہیں فرماتے ہیں تقاض و دوسرے آگ تم ظمین الغذ یعنی نزدیک ہے کہ جہنم شدت غیر و غذب میں پارا پورا ہو جائے تقاد نزدیک ہے تم من الغز جہنم کی آگ جب جہنمن کو دیکھتے ہیں شدت غیر و غذب میں آ جاتے ہیں ہاں جی اس کے شعروں کی آواز شدت آ جاتی ہے کیونکہ جہنم اللہ کے عذاب کے مظہر ہے کل ماخبت جتنا ہم سائرہ اللہ فرمۃ جب بھی اس کی آگ کم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو ہم اس کی شدت میں اور اضافہ کرتے ہیں جہنم کی آگ جب بھی ٹھنڈی ہونے لگتی ہے تو ہماری ذات اسے دوبارہ شالور کر دیتی ہے خوب چونکہ جہنم اللہ کے حکم سے چلتی ہے اور یہ آگ جو ہے صرف ہے جسم کے ظاہری حصے کو نہیں جلاتا ہے دل کو بھی جلاتے ہیں اس لیے اللہ تی تت و یعنی جہنم کی آگ ظاہری حصے کو جلانے کے ساتھ ساتھ دل کو بھی جلا دیتی ہے دل تک کو پہنچ دیتی ہے اور ظاہر کو جل کے اندر دل کو بھی جلا دیتی ہے اور اتنی شدید تکلیف ہوگا کہ وہ یاتی ہل موت منکل مکان غما ہو بت یعنی جہنم میں جہنم میں پر ہر طرف سے موب کا سبب بننے والے عذاب وارد ہوتے ہیں ہر طرف سے لیکن اتنی شدید تکلیف ہونے کے باوجود بھی مرتے نہیں ہیں کیونکہ مر جائیں تو پھر بھی ایک سکون ہو جاتے لیکن مرتے نہیں ہیں تکلیف ہر طرف سے اتنی شدید ہے کہ اسی تکلیفیں مر جاتے ہیں لیکن مرتے نہیں ہیں تکلیف در تکلیف در تکلیف ہوتے رہیں گے فرماتے ہیں لہم من نار ان دوسروں کے لیے آگ کے لباس ہوں گے لہم ان کے لیے لباس من منار آگ کے لباس ہوں گے اور کھائیے تو اس کے لباس وغیرہ کے حوالے سے جا آگ کے حوالے سے مزید فرماتے ہیں آج نمبر سات لے صحم تعامن اللہ منظری ان کے لیے کوئی کھانا نہیں سوائے ذری نامی ہے کھانے کے کہ وہ ایسا کھانا ہے جس میں کڑواہٹ بھی ہے بدبو بھی ہے کانٹے بھی ہیں اتی تو انہوں نے سنا ہوگا گاؤں میں بونسر الکل کانٹے ہیں کوئی جانور اکثر جانور نہیں کھاتے ہیں نہیں کھا سکتے تو کانٹے بھی ہیں کڑواہٹ بھی ہے بدبو بھی ہے کھاتے ہیں گلے کو چھپکاتا بھی ہے یہ سب کھانے کے باوجود لایوس من والا یغن منجو اس کے کھانے سے نہ اس کے جسم موٹا ہو جاتی ہے طاقت آ جاتے ہیں نہ اس سے بھوک ٹال جاتی ہے ان دو زخیوں کے لیے زرعی نامی بدبودار کڑوا اور کانٹے دار کھانے کے علاوہ اور کوئی کھانا نہیں ہوگا جس سے نہ وہ موٹے ہوں گے اور نہ ان کی بھوک ٹل جائے گی ارجنگر ہم نے سوچیں کتنی تکلیف دے کھانا ہے اس کے علاوہ نامی ایک درخت کا کھانا ہے اللہ شجرت الزقوم میں تعامُ السم بے شک زقوم کے درخت اور اس کے پھل جو ہے گناہ کے کھانے ہوں گے اور یہ کھانے جب کھائیں گے درخت سے تو اس پھل جس کے پھل کھائیں گے کل منہ یغلی یہ اگلی فلم وہ پیر میں پہنچیں گے تو ابلتے ہوا تانبے کی طرح اس کے پیٹ میں جو ہے وہ ابلنا شروع ہو جائے گا قل الحمیم جس طرح ابلتا ہوا تانبا جو ہے ابلتا ہے ایسی شدید تکلیف پیٹ کے اندر گرمائش پیدا گے بے شخص زکوم نامی درخ گنگاروں کا کھانا ہوگا جو پگھلتے ہوئے تانبے کی طرح ان کے پیٹ میں ابل رہے ہوں گے ہاں جی اور شدید ان کو پیاس لگے گا تو پیاس لگ تو پینے کے لیے بھی ابلتا ہوا پانی دیں گے پیپ دیں گے پیپ اور خون ملا ہوا پیپ دیں گے آزان گرا میں نو ان جہنم مکان کانن میں ساد اور لطین معاوہ بے شک جہنم تاغ میں ہے ہاں جی تاغ میں ہیں اور وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے لاغ نے سرکشوں کا معاون ٹھیکانا ہے لاوسی نفیہ اقابہ اور وہ اس میں سال ہاتھ سال رہیں گے لا ذوق و نفیہ برد ولا شرابہ لیکن ان کے جہنم میں نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی اور نہ کوئی پینے کی چیز ہاں جی پینے کی چیز نہیں جو قابل شروع ہو بلکہ اللہ اگر ہیں پینے کے لیے تو ہم ہی موغا ساکہ مگر صرف ابلتا ہوا پانی اور پی ہوگا ابلتا ہوا پانی اس کو پلائیں گے جب بھی پیاسا ہو تو اس کے پیاس میں اضافہ ہوں گے اور پیپ ہوں گے جزا اور وفاقہ جو کہ ان کے اعمال کے مطابق سزا ہے دنیا میں جتنی آشیا بکتا ہے نہ اس کا سزا اللہ تعالیٰ اس طرح دے رہے ہیں اور مزید اللہ کی طرح سے ان جہنم کے بارے میں خطاب آئے گا فشتوں کو جو جہنم پر موقع ہے خودو ہو پکڑو ان کو غل فغل پھر غلو زنجیر میں باندھ دو ان کو سم الجحیم السلو پھر آگ میں پھینک دو ان کو سم و فل تنظر اور سکون زران پھر ان کو دوبارہ ایسے زنجیروں میں جکار دو جس کی لمبائی ستر ستر ہاتھ ہے فصل کو اور اس میں مضبوطی سے باندھ دو ان کو پکڑو پھر غلو زنجیر میں باندھ پھر جہنم میں پھینک دو توازن گرامی یہ ہے جہنم کے مختصر سے ہاکہ کہ جہاں کے نہ پی پینے کے لیے پیپ ہیں کھانے کے لیے اور زرعی اور, زر اور نامی درخت کے کھانے جو شدید کڑوا ہے بدبودار ہے گلے سے چپک جاتے ہیں ہاں جہاں اور آو... کانٹے بھی ہیں اور کھائیں تو پیٹ بھی نہیں بھرتا اور جنگی وہ کھانے پیٹ نپونجے پیٹ میں آگ لگے گا پیٹ میں آگ لگے گا شدید اور شدید پیاس لگے گا تو پینے کے لیے اس کے اوپر ان کو ہاں جی پینے کے لیے اس کے اوپر قرآن نے فرمایا ابلتا ہوا پانی اور پیپ ان کو پینے کے لیے پیش کیا جائے گا جو جہنم کے جسم جہنم کے جسم سے جو پیپ گرتا ہے جہنم کی آگ پہ ہاں جی اور یہ کھانا اس تکلیف میں کھانے کے باوجود نہ ان کے جسم میں طاقت آئے گا نہ ان کا بھوک ٹہلے گا اور اس کے علاوہ مزیر مزید حکم ہوگا ان کو پکڑو ان کو غل زنجیر میں باندھ پھر ان کو جہنم میں پھینک دو تو عزائن گرامی یہ سارے خطابات ہیں سخت سے سخت ہاں جہنم کی تکلیف میں ہونے کے ساتھ ساتھ بلکہ اور بھی آتے ہیں جہنمی جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے آپ اللہ سے کہہ دیں کہ وہ تھوڑی سے عذاب کو ہم سے ٹلیں تو ان فرشتوں کی طرف سے خطاب آتا ہے ہاں جی ایک کالق سافی حوالات چوب رہو ہاں جی ہم سے کوئی بات نہ کرے تمہارے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگا کیونکہ یہ تمہارے اعمال کا سزا ہے فرماتے ہیں اس لیے بطور اس کتاب کے آخر میں کے نے نصیحت کے سے ایک چند الفاظ لکھا ہے تو نصیحت اس طرح قرآن پاک میں ہاں جی سینکڑ متعدد آیات کریمہ موجود ہیں بلکہ سینکڑوں آیات میں موجود ہیں لہٰذا ہمیں خوش کے ناحن لینے کی ضرورت ہے عرضۂ میں دنیا میں غفلت میں رہ کر گناہوں میں غرق رہ کر جو ہے کل موت سامنے جائے تو ہوش آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا یہ نازک جسم ہرگز جہنم کے ان عذابوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے ذرا اگر کر سکتا ہے تو ذرا کبھی اپن امتحان بھی لیجئے اور ایک ماچس کی تیلی کو جلا کر یا سگریٹ کے سگریٹ کے بٹ کے ذرعے اپنے کمزور جسم کے جیل کا امتحان لیں جب آپ ماچس کی اس معاملی آگ کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو جہنم کے اس بڑھتی ہوئی آنکھ کو کیسے برداشت کر سکیں گے جس کی چنگاریاں قرآن پاک روشنی میں بڑے بڑے محال کی طرح اور اونٹوں کے جسم کے برابر ہیں تو پھر خود اس جہنم کے آشور آگ کی کتنی شدت اور عظمت ہوگی ذرا اپنی حال پر رحم کریں اور جہنم کے بڑھتی ہوئے آگ سے ہر ممکن بجنے کی کوشش کریں جہنم اور ہر قسم کے خسارے سے بچنے کا حل قرانی نسخے کا یہ مبارک سورہ ہے سورہ واصل بسم اللہ الرحمن الرحیم ولاسل اصل کی قسم انََ السان لفی خسر بے شک تمام انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے یعنی جہنم میں جائے گا الزین عامن مگر وہ جنہوں نے ایمان لایا و عامل صلاحات اور نیک عمل کرتے رہے ہاں جی وا تو صاحب اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے و تو شا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے ہاں جی تجمہ صورت کو دوبارہ کر رہے ہاں جی ہاں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اثر کی قسم بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کی وجہ لائے اور یہی لوگ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے ہیں اور صبل و تحمل کی تلقین کرتے ہیں تو جان گرامی انہی قرآن آیات کے ساتھ ہی یہ کتاب چاہ بھی اختتام پذیر ہوا تب مدمل ہے الحمد یہ عقل قائد نواشہ کا ایک جامع اور مختصر کتابچہ سوال جواب کے صورت میں آخری سوال جو ہے قریب سوال اٹھاسی سوالوں میں یہ کتابچہ احتام کو پہنچے الحمدللہ میں اس کے درس کے آخر میں واٹس ایپ گروپ صفین البادشہ واٹس ایپ گروپ کے ذمہ داران انتظامیہ اور تمام سے مخلصین سامین اور باقی جو ہے ایم واٹس ایپ این ایو سو واٹس ایپ گروپس کراچی واٹس ایپ گروپ سفین الباشہ گروپ ورن واٹس ور ایپ گروپ اور سفین اچھا جو ہے واٹس ایپ اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے بھی خواتین کے بھی گروپس ہیں ان تمام کا بندہ کی راستہ ہے دل مشکور مونوں نے کہ اور سب نے ان درست کو سننے کی وجہ سے بندہ خیر پہ درست دینے کا توحق ہوا اور آج جو ہے یہ درستوں تک کو پہنچا اور سلیت قا تو اسلام الحمدللہ للہ واٹس ایپ گروپ پہ ہاں جی فق الحوت کا ایک دورہ کمپلیٹ ہوا ہے اس سے پہلے تین سو سولان میں پراد کے لیے دیا تھا اور آج جو ہے اعتقادہ جو ساس محمد نرواس رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کے جو اصول دین پر لکھا تھا اس کا بھی ایک خلاصہ ہاں جی ہم مختصر جو ہے سوال جواب کی شکل میں آپ لوگوں تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مجھے بولنے کی اور سب کو سننے کی توفیع عطا فرما توفیع عطا فرمایا تو میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی عقائد ان نورانی کلمات کو سن کر سمجھ کر جان کر عقائد کو مزید پختہ کرنے کی اور اپنی آخری زندگی آخرات کی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ایمانیات کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحیہ وجہ لانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمانیت کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ عمالِ صاحب بجا لانے کی توفیق عطا میں آمین عرب